إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور منفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي إله فلا مضل له ومن يبرل فلا هدي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونفها واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثبث به نفسه ونحن أقرب إليه من عمل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت من فحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائح وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشف لعنك غطاك فبصرك اليوم حنيد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيه في جهنم كل غفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد خدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحهان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجلي من تحتها الأنهار خالدين فيها عبدا ذلك الفوت العظيم ما يوكش دو خطبوں سے خلفۂ راشدین کی سیرت و سنوانے کا سلسلہ چل رہا تھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد آج خلیفہ خلیف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے اور مقام اور فضیلت کے اعتبار سے شیخین کے بعد ابو بکر اور عمر عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے بخاری شریف کے روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کننا نفاولو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی تھے جی آپ کے حین حیات ہم صحابہ اکرام اضوان اللہ علیم اجمعین میں سے بات کو بات پر فوقیت دیا کرتے تھے فضیلت دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے ابو بکر کے بعد عمر کا مقام ہے عمر کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین شخصیتوں کے درمیان مفاضلہ کرنے کے بعد ہم اصحاب رسول کو باقی اصحاب رسول کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کے میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیا کرتے تھے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلفائے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ ان کی فضیلتیں ان کے مراکز اور ان کا درجہ تقریباً طبقہ صحابہ میں اس حیثیت سے مسلم تھا کہ یہ سب صحابہ کے نمائندہ صحابہ ہیں سب صحابہ کی نمائندگی کرنے والی عظیم شخصیتیں اس حدیث میں ابن عمر رضی اللہ نے حضرت علی کا ذکرات نے نہیں فرمایا کہ عمر کے اعتبار سے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ ان سینو خلفاء کے مقابلے میں ذرا کم سن تھے اس بنا انہوں نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں فرمایا ورنہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرنا کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے کو گھٹانے کی بات ہو رہی ہو بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سابقین میں سے ہیں اسلام کی جانب سبقت کرنے والوں میں سے ہیں ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت سے مشرف اسلام ہوئے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی پھر تو بڑے شریف گھرانے سے بڑے شریف گھرانے کے تھے مالدار گھرانے کے تھے اس کے باوجود جب یہ مشرف اسلام ہوئے تو ان کا اپنا حکم بناس انہیں رسیوں میں باندھ کے رکھ دیا کرتا تھا مارا کرتا تھا پیٹا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو مگر اس نے جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی دیکھی بےزار ہو گیا مایوس ہو گیا اور چھوڑ دیا عثمان بن عفان رضی اللہ عن روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنی رہے اور اسلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی آپ کے کریمانہ اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی شرافت آپ کی مروت سے متاثر ہو کر اس لیے کہ آپ بڑے شریف تھے اور آپ کے اخلاق اور شرافت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ زمانۂ جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں جب کہ شراب پی جاتی تھی گویا کہ ان کی گٹھی میں شراب پڑی ہوئی تھی زمان جہریت میں اسلام سے پہلے بھی کبھی عثمان بن بن عفان نبی اللہ علیہ نے کبھی شراب نہ پی شراب کے پیالے کو اپنے منہ سے نہیں لگایا تھا حضرت عثمان کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا داماد بنائے خلفۂ راشدین میں سے پہلے دو خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں اور بعد کے دو خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ابو بغیر صدیق رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ وسلم کی زوجہ عمر فحروب رضی اللہ عنہ کی دختر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ وسلم کی زوجہ اس معنی میں آپ کے پہلے دونوں خلیفہ آپ کے خسر تھے اور بعد کے دو خلیفہ عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہ آپ کے دامات تھے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اپنی بیٹی دی علی ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اپنی بیٹی دی مگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے حق میں وہ فضیلت آئی جو بقول بعض علماء تاریخ انسانی کی کسی اور شخصیت کے حصے میں نہیں آئی کہ ایک پیغمبر کی دو دو بیٹیاں ان سے پیاری گئی تاریخ انسانی میں کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی پیغمبر کی دو دو بیٹیوں کا شوہر بننے کا شرف کسی کو ملا ہو یہ شرف اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان بن عفان کو ملا ہے رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ابولاد کے بیٹے اوسبا سے ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے سے لیکن جب نازل ہوئی یہ ہوئی ابو لہب نے اپنے بیٹے اتبا پہ دباؤ ڈالا کہ محمد کی بیٹی کو تلا دے محمد کی بیٹی کو چھوڑ دے اس نے جو ہے رقیہ رضی اللہ عما کو تلا سے دی چھوڑ دیا اور تلاش دینے کے بعد عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پیشکش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش منظور کی اور اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مکے ہی میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرا دیا یہ پہلی بیٹی تھی جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی اور بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی بیماری کے مد نظر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا عثمان تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہے اور آپ اس حالت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین کو لے کر بدر کے سنت روانہ ہوئے جنگ بدر ہوئی مسلمان فتح یہاں ہوئے اور فتا حاصل کر کے مدینہ جس دن لوٹ رہے تھے جس دن جب مدینہ کو لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ رہے تھے ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو کر قبرستان سے لوٹ رہے تھے یعنی انتقال کر دی تصفین سے قابل ہو کر نوٹ گئے تھے اسی لیے وسلم نے بدر میں جہاں اور سارے مجاہدین کو مال غنیمت میں حصہ دیا عثمان بن افقان رضی اللہ عنہ کو بھی غنیمت میں حصہ دیا اس لیے وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر اپنی بیوی بی کی صحت کے مد نظر شریک نہ ہو سکے ان کی مجبوری کا لحاظ کر کے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا رقیہ رضی اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام امثوم رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ علیہ کی ضروریت میں دے دیا رضی اللہ اللہ کا رضی عثمان سے ہو گیا بڑی اچھی زندگی لیکن اللہ کی مشیط یہ ہوئی میں مدینے میں نے عثمان رضی اللہ سے کتاب کر کے فرمایا تھا کہا کہ عثمان اگر اس وقت میرے پاس کوئی اور بن بیاہی بیٹی ہوتی شادی کے لاکھ کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اپنی تیسری بیٹی بھی تمہیں دے دیتا یہ جملہ کافی ہے حضرت عثمان کی فضیلت اور ان کی منقحت کو سمجھنے کے لیے اسلام کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب ہے مکے میں جبکہ مسلمانوں کے لیے مکے میں زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی طرح ہاں ہاں رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرشا جانے کا حکم دیا کہ مسلمانوں ہکشا چلے جاؤ اس لیے کہ وہاں ایک کرسچن بادشاہ ہے جو بڑا انصاف پسند بادشاہ ہے اس کے وہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا آپ نے ہرشا جانے کا حکم دیا کرشچن ہے وہ آپ نے کرشچن بادشاہ ہے لیکن اس کے اڈو انصاف سے متاثر ہو کر آپ نے کہا وہاں چلے جاؤ اس کے پاس کسی پہ زور نہیں ہوا کرتا اس وقت مسلسل دو سال کئی صحابہ نے جو ہے ہجرت کی تھی اس میں ہجرت مہاجرین اپنی بیوی بی رقیہ کے ساتھ گئے تھے اور اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت لوت علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے یہ پہلے میاں بیوی ہیں جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں اس کے بعد بھائی ہجرت ح ایک مدت باز واپس لوٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ سے پہلے مدینہ ہجرت کر گئے مدینہ جانے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کی قربانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعاون قدم بقدم شامل رہا مدینہ جانے کے بعد ایک مسئلہ یہ آیا کہ وہاں پینے کے پانی کا نظم نہ تھا میٹھے کے میٹھے پانی کا نظم نہ مرینے میں ایک ہی کنواں تھا جسے بیر رومہ کہا جاتا تھا. اسی میں میٹھا پانی, یہ پانی, پانی دیا کرتا تھا بہت بڑا مسئلہ تھا پینے کے پانی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین میں کون ہے جو بی روما خرید دے کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے اس کے بدلے جنت کی بشارت دیتا ہوں عثمان بن عفان رضی اللہ نے آگے بڑھے اور پینتیس ہزار درہم کی قیمت میں اور ایک روایت کے مطابق بیس ہزار درہم کی قیمت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیرے یہ بیر روما یہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام جو ہے وقف کر دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی سی بشارت کے مستعد تیرے اور ایک مور موقع آیا جب مسجد نبوی سنگ ہونے لگی مسلمان پر لوگ پیدل پہ مسلمان ہونے ہونے لگے مسجد مسجد نبوی نبوی سنگ لگی نبوی کی وسعت اور کشادگی کی ضرورت پیش آئی آپ نے اعلان کیا کون ہے جو مسجد کے بازو کی زمین ہمیں خرید کر دے اور میں اسے اس کے بدلے جنت کی گارنٹی گارنٹی دیتا اس موقع پہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر انہوں نے مسجد سے متصر جو جگہ تھی وہ خرید کر مسجد کے لیے وقت کر دی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی اور ایک اور موقع جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غیر معمولی ان مسلمانوں کے بڑے کام آیا جو سبوک کا موقع ہے جنگ سبوک نبی کریم سیرت کی بہت مشہور جنگ ہے مدینے میں مسلسل یہ افواہیں گرم تھی کہ رومی بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی جب دشمن ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہو تو اب اس کے کہ وہ حملہ کرے ہم آگے بڑھ کر اس پہ حملہ کر دیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی آپ نے اس کے لیے تیاری کی اور مسئلہ یہ تھا کہ بڑی دور کی مسافت تھی تبوک مدینے سے سات سو کی سات سو میل کی مسافت پہ واقع تھا اور سبحان اللہ اس وقت جو فوج آپ کو سن لے گئے اپنے ساتھ سیرت نگار اضرات سے بقوج تقریباً تیس ہزار کی تعداد میں تھی تیس ہزار کی تعداد میں فوج ان کے کھانے پینے کا نظم ان کے لیے سواریوں کا نظم ان کے لیے جو ہے ہتھیار کا نظم بڑا مشکل وقت تھا بڑا مشکل وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من الجنہ جو شخص اس تنگی کے وقت میں ہمیں جو ہے مسلح کرے ہمارا تعاون کرے ہماری مدد کرے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا نہ اللہ کے نبی میں سوہود. ہوٹ اپنے اخبار اور اغراض سے لدے ہوئے اور غذائی اجناس سے لدے ہوئے میں اللہ کے نام پہ دے رہا اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں پھر آپ حسن نے دوسری مرتبہ اعلان کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر کون ہے جو مزید تعاون کرے دوسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی مزید سا میں اپنے افراد و اخبار کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں تیسری مرتبے آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کون ہے جو اس وقت تعاون کرے مرتبے بھی عثمان بن عفان رضی اور کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور یہ کہتے ہوئے اترے کہ, ما ما کہ عثمان نے آج وہ فضیلت حاصل کر لی ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان بن عفان کوئی امن بھی نہ کرے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی اسی موقع پہ عثمان بین عثمان نظی اللہ علام دس ہزار دن لے کر آئے دس ہزار درہم ہم لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے سما دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفران رضی اللہ عنہ کے لائے بھی درہم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے جا رہے تھے اور پھر وہی جملہ دوہراتے جا رہے تھے ما ما اليوم کہ آج کے بعد اگر عثمان بن عفران کوئی عمل بھی نہ کرے کوئی چیز جو ہے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی مطلب یہ کہ انہوں اللہ کے نزدیک ان کا یہ صدقہ اس قدر مقبول ہو گیا ان کا صدقہ قدر منظور ہو گیا اللہ کی نزیب محبوب ہو گئے مقبول ترین بندے ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ کے خرچ کا یہی معاملہ تھا کہ ابو میں پہت سالی لائق ہو گئی مدینہ میں غزائی اجناس کم ہو گئی خلیفہیں وقت پریشان تھے ایسے میں عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ شام سے آیا کئی اون تھے جن پر غزائی, اجنا، غزائی اشیاء کے کھانی پینے کی چیزیں لدی ہوئی تھی عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کے پاس جیسے ہی مال آیا مدینہ کے تاجر سب ان کے پاس رہے جا کے درخواست کرنے لگے اے عثمان ہمیں جو ہے بیچ دو ہمیں یہ مال بھیج دو کہ ہم مدینے والوں کو یہ جذا فراہم کر سکیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر سکیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا دو گے تم کتنا منافع دو گے انہوں نے کہا آپ نے جو چیز دس درہم میں خریدی ہے ہم اس پہ دو دو درہم ہم دیں گے بارہ درہم میں خریدیں گے حضرت عثمان نے کہا نہیں ایک اور شا, ایک, ایک اور ذات ہے جو مجھے اس سے زیادہ فائدہ دے رہی ہے تاجروں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم پانچ پانچ دن ہم ایکسٹرا دیں گے جو چیز آپ نے دس دن میں خریدی ہے ہم اس کو آپ سے پندرہ دن میں خریدیں گے عثمان رضی اللہ نے کہا ایک اور ذات ہے جو مجھے اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے تاجروں نے کہا کہ پانچ درہم دس دس درام, درام پہ پانچ پانچ درہم کا منافع ہم دینے کے لیے تیار ہیں اس سے زیادہ منافعہ تو تو نہیں کیا جا سکتا وہ کون ہے عثمان جو صاحب کو اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے عثمان رضی اللہ انہوں نے کہا وہ میرا آروپ ہے وہ میرا رو جو یہ کہتا ہے کہ منجا بلحا ندی پلا ہوا شروع جو یہ ایک نیکی لائے نہ تو میں اس کو کم از کم ایک نیکی کا ثواب دس دس نیکیوں کے برابر دیتا ہوں یہ کہنے کے بعد عثمان رضی اللہ نے کہا تمہارے خریدنے کی ضرورت نہیں یہ سارا یہ ساری کی ساری رضائی اشیاء انہوں نے مفت میں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جیسے صدیقی کی پیا ہے بڑے فضیلت والے صحابی تھے بڑے مرتبے والے صحابی تھے اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی بڑے شرمیلے صحابی تھے بڑے شرم و حیا والے تھے مسلم شریف کی روایت ہے صدیقہ ربی اللہ کہتی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اظہار آپ کی پنلی سے ہٹی ہوئی تھی یا ایک روایت کے مطابق آپ کی, کی رام کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اس حالت میں آنے کی اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ابو بکر آئے کچھ دیر بعد یہ چلے گئے پھر تھوڑی اللہ کے نبی اسی حالت میں ہے آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دستک دی آنا چاہا آپ نے اجازت دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے بیٹھے آپ کے موضوع کچھ دیر گفتگو کر کے چل دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے آپ کا کپڑا آپ کی پنڈی سے ہٹا ہوا ہے عمر کے جانے کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی جیسے عثمان رضی اللہ انہوں نے آنے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دینے سے پہلے اس کر سیدھے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اجازت دی عثمان رضی اللہ عنہ آئے کچھ دیر گفتگو کی اور چل دیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عوا اللہ کربی معاذرا کیا ہے ابھر آئے آپ آب ویسے ہی لیٹے رہے عمر آئے آپ ویسے ہی لیتے رہے اور عثمان آئے تو آپ جو ہے سیدھے ہو کر بیٹھ کو چھپا لیا آپ نے کہا ملائی کا کہا کہ ایسا کیا میں اس شخص سے شرما کروں جس شخص کے فرشتے پر اس سے بھی شرمایا کرتے ہیں سستا ای مل اور ایک ریوا میں آپ نے فرمایا عائشہ میں اس لیے سیدھے ہو کر بیٹھ گیا کہ عثمان بڑے شرم و حیا والے ہیں مجھے وہ اس حالت میں دیکھیں گے تو ممکن ہے وہ جس ضرورت کے لیے آئے تھے وہ ضرورت کی بات کیے بغیر کہیں نہ چلے جائیں اس لیے میں سیدھے ہو کر بیٹھ گیا اسی لیے بھائیو ہو آپ نے ایک علیس میں فرمایا ارحم امتی اور ہم امتی ابا کرا فراہم واپر سخت شخصیت کوئی ہے وہ عمر کی ہے اور آپ نے فرمایا شرم ویا کے سلسلے میں اگر میری امت کی کوئی شخصیت مثالی ہے وہ عثمان بن عفان کی ہے اور ان میں میراث کسی کو ہے وہ زید حلال و سب سے زیادہ کسی کو ہے تو ہم آپر کو ہے اور آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک امین ہوا کرتا ہے ہر امت میں ایک امین امانتدار شخصیت ہوا کرتی ہے میری امت میں اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو عبیدہ کی شخصیت ہے ابو عبیدہ کی شخصیت ہے بھائیوں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی علی فضیلتوں کے سبب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے با حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے انہیں خلیفہ منتخب کیا اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خلافت اسلامی تاریخ کا روشن ترین باب ہے جہاں احمد نے بڑی ترقی کی بڑی خوشحالی آئی اور سبحان اللہ بڑی خوشحالی آئی اور ایک اور خصوصیت جو اس دور کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے انہیں کے دور میں سب سے پہلا پہری حملہ کیا تھا حضرت عثمان بن عفان کے دور میں مسلمانوں نے سب سے پہلا بحری حملہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علی گوئی کی ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور جاگے تو مسکراتے ہوئے جاگے ہنستے ہوئے جاگے ان میں حرام بن کے ملان پاس تھیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا یہ حصہ ہوئے جاگنا کیا معنی رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی مجھے میرے رب نے خواب دکھایا میری امت کے کچھ افراد میری امت کے میری امت کے کچھ افراد جس طرح بادشاہ تخت پہ سوار ہو کے بیٹھ سخت پہ جس شان سے بیٹھتا ہے میری امت کے کچھ افراد اسی شان سے پانی کے جہاز پہ سوار ہوگئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجھے دکھائے گئے ان میں حرام ملتے مل عام نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کیجیے کہ میرا شمار بھی ہی خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں آپ نے دعا کر دی چنا یہ پیشن گوئی عثمان بن عفان رضی اللہ کے دور میں پوری ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کے دور کے کمانڈر بہلی بحری حملہ کرنے کی اجازت چاہتے تھے مگر عثمان بن عفان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ سمندری سفر بڑا خطرناک ہوتا ہے مسلمانوں کی جان و مار کے تھا اس کی خاطر انہوں نے اجازت نہ دی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی مسلمانوں نے سب سے پہلا بحری حملہ انہی کے دور میں کیا تھا اور آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی اس بحری حملے میں شوہر ابادلہ کے ساتھ رہی بحری حملوں سے اسلامی منلکت کا رسبہ کافی وسیع ہوا اور ایک اور منقبت ان کی خلافت کا ایک اور کارنانہ ہے سارے عالم اسلام کو ایک مستحق جمع کیا سارے عالم اسلام کو ایک مصحف سے جمع کیا ابو خود صدیق رضی اللہ عنہ کا کارنامہ یہ تھا کہ پرانے مزید جو مختلف چیزوں میں منتشر تھا اوراخ میں لکھا ہوا چمڑے میں لکھا ہوا ہڈیوں میں لکھا ہوا کھجور کی چال میں لکھا ہوا منتشر تھا ابو بدر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک کتابی شکل میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ انہوں نے تراز معاملے میں سارے عالم اسلام کو جو ہے مستحد کیا منتقر کیا تھا بہرحال کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لوگ سے کئی کہ یہ کہادی اس نے پیشنگواری کی تھی کہ یہ خلیفہ خلیفہ مظلوم ہوں گے اور شہادت سے سوخ رو ہوں گے لوگ ان پر ظلم کریں گے شہادت سے سرخر ہو گئے ابو موزہ شریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بغیچے میں تشریف فرماتے ہیں، میں آپ کا بوا بن کر اس بغیشے کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی دستک دی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اللہ کے نبی کوئی شخصیت ہے جو آپ کے پاس آنا چاہتی ہے آپ نے کہا ابو موسا دروازہ کھول دو وہ بشر اور اس آنے والی شخصیت کو جنت کی خوشخبری دے تو کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا ابو بغیر تھے ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی تر اللہ علیہ وسلم اس بغیچے کے کنویں میں پیر لٹکائے بیٹھے تھے ابو بغیر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پہلو میں پیر لٹکائے بیٹھ گئے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر میں دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا پھر ایک اور شخصیت نے دستک دی میں نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی آپ نے کہا بالجنہ ابو موسیٰ دروازہ کھولو اور اس آنے والی شخصیت کو بھی جنت کی خوشخبری سنا لو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ ہے میں نے انہیں جنت کی بشارت دی وہ بھی آئے اور وہ حضرت رضی اللہ کے پاس ہو کنویں میں پیر ہے پیر گئے ابو محسا شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ ہو گیا ایک تیسری شخصیت نے دب دی میں نے آپ سے اجازت چاہی نئی تیسری شخصیت کے لیے دروازہ کھول دو اور خوشخبری بڑی مصیبت سے گزرنے کے بعد ایک بڑی آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت ملے گی ابو موسا ربی اللہ کہتے ہیں دروازہ میں کھولا تو دیکھا عثمان بن عفان اللہ عثمان بن عفان اللہ آئے اور آ کر وہ ع وہاں جگہ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر جمع پہلو, پہلو بیٹھے تھے بالکل ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ میں علی کہا کرتے تھے جو کہ صحیح الابین اشارہ تھا ان تینوں شخصیتوں چاروں شخصیتوں کی خبروں کی جانب کہ ابو اظہر اور عمر کو اللہ کے نبی کے بازو بیٹھنے کی جگہ وہ بازو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی تو وہ دور جا بیٹھے اشارہ تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مضبون ہوں گے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عن اور عثمان رضی اللہ عن جو ہے اس سے دور بدی میں مضمون ہوں گے نبوین اللہ کی ایک اشارہ تھا سعید بن اللہ علیہ وسلم اس چیز مسمت کی کہنا یہ بھائیو ان جیسی کئی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوری کی کہ خلیف مظلوم ہے شہید ہوں یہ چن کے پیشن گوری پوری کیسے پوری ہوئی حضرت عثمان بن رضی اللہ عنہ کے آگے خلافت میں کئی سازشیں تین گرتے تھے تین گروہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی سب سے پہلے تو اعظمی سازش عزمی سازش یہودی اور مجوسی سازش کچھ یہودی تھے کچھ مجوسی تھے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کی سخت میں داخل ہو گئے اور خود امیر المامنی نمبر فاروق رضی اللہ کی شہادت اسی سازش کا نتیجہ تھا ابو وہ و فیروز المجوسی جو کہ حقیقت میں مجوسی تھا اور خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور او او مجوسی اور عظمی سازش کے نتیجے میں عمر فاروق عدی اللہ شہید ہوئے تو آگے عثمانی نے بھی ایک تو یہ اعظمی سازشیں تھیں یہ عہدی تھے مجوسی تھے جو مسلمانوں اور اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دوسری جانب شیعہ تھے رواف تھے عبداللہ بن صبح جو کہ حقیقت میں یہودی تھا اس نے مسلمانوں کی سطح میں انتشار پیدا کرنے کے لیے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غلط حقائد کیے مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور کی کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ اللہ کے نبی کے وسیع ہیں اللہ کے نبی کے وسیع ہیں وسیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو ملنی تھی نوز باللہ ابو بکر عمر عثمان نے ظلم کیا حضرت علی پر یہ دسو پھیلانے لگا یہ دو گروہ تھے اور یہ تیسرا گروہ تھا خوارش کا خارجی فکر رکھنے والوں کا کم علم بے علم جو حضرات علماء صحابہ سے بے نیابی اختیار کرتے تھے یہ خوارج بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے انہوں نے پہلے ماحول بنایا خلیفہ مظلوم کو ہٹانے کے لیے ان کے فی الحال برامد کرنے کے لیے ماحول بنایا کیسا ماحول بنایا ہماری تاریخ بتاتی ہے مدینے والوں کو مصر والوں کی جانب مصر والوں کو خطوط جاتے کوفا والوں کی جانب سے مصر والوں کو قتو جاتے کوپہ والوں کی جانب سے کہ جس میں کوفا والے یہ لکھے رہتے کہ ہمارے یہاں کا جو گورنر ہے بہت ظلم کر رہا ہے امن کی حالت بہت خراب ہے مصر والے کی جانب سے کھچ جاتا کوپے والوں کو ہمارا تم کو ہاں تم تو جو ہے امن میں ہو اور ہمارے یہاں جو ہے بہت کتنا ہے فساد ہے اور ہمارے گورنر انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے اور کوفہ سے کھچ جاتا پترا والوں کو پچڑا سے خطوط آتی کوفہ والوں کو اس طرح الگ اگر دیکھا جائے خطوط کون لکھا ہے, کسی کو نہیں مانو اور ظاہر بات ہے آج کی طرح سے جو ہے وہ میڈیا کا زمانہ تو نہیں تھا کہ آن کے آن میں وہ تحقیق کر کے معلوم کر لیتے لہٰذا یہ خطوط اس طرح پھیلائے گئے ہر شہر کے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ہی لوگ امن میں ہیں ہم ہی لوگ امن میں ہیں اور دوسرے سارے شہروں میں فساد کرتا ہے امن کی حالت بہت بری ہے اس طرح خلیفہ مظلوم کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا اور ماحول بنا کر مصر سے ایک جماعت نکلی کوفہ سے ایک جماعت نکلی پترا سے ایک جماعت نکلی خلیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پغاوت کرنے کے لئے اور یہ سارے کے سارے لوگ جس میں تینوں طرح کی سازشیں شیعہ بھی خوارج بھی اور یہودی اور مجوسی بھی یہ سب کے سب مل کر مدینہ آئے اور عثمان بن افعان رضی اللہ عنہ اسے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ خلافت کی کرسی چھوڑ کر ہٹیں خلافت کی کرسی چھوڑ کر آئے تھے پہلے یہ مطالبہ کیا مگر عثمان بن عفان رضی اللہ خلافت اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی آپ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا آپ کی زندگی میں کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں حمیص اللہ تعالیٰ تمہیں حمیص پہنا اور کچھ منافق چاہیں گے کہ تم وہ میری وسیعت ہے وہ قمیص ہرگز نہ اتارنا قمیض سے مراد خلافت کی قمیص مراد ہے خلافت مراد ہے اس حدیث کے پیش نظر عثمان بن رضی اللہ نے کہا کہ میں ہرگز ہرگز خلافت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حضرت عثمان نے ان سے پوچھا تمہارے اعتراضات کیا ہیں بتاؤ انہوں نے بہت سارے اعتراضات لنگڑے حضرت پیش کیے حضرت عثمان نے تمام اعتراضات کے جوابات اور اطمینان نے اس جو دے دیے مگر وہ لوگ فتنا برپا کرنے کے لیے آئے تھے فتنا برپا کرنے کے لیے آئے تھے اور اس قدر کثیر تعداد میں آئے ہوئے تھے کہ سبحان اللہ مسجد نو ان کا کنٹرول ہو گیا مسجد نبوی پہ ان کا کنٹرول ہو گیا تھا اور انہی کا سرغنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا تھا بخاری شریف کی روایت ہے عبید اللہ بن عادی بن خیار کہتے ہیں عثمان رضی اللہ و ان کے پاس میں ان دنوں گیا جس وقت انہیں گھیر لیا گیا تھا چاروں طرف سے جا کے میں نے ان سے کہا اے خلیف رسول آپ جانتے ہیں کہ آپ پر کیسی مصیبت آئی ہے مسجد نبوی پہ انہیں خواہش کا کنٹرول ہے اور انہیں خواہش کا جو سرگنا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں قربان زائی حضرت عثمان کے اخلاق پر قربان جائی حضرت عثمان کے اخلاق پر حضرت عثمان نے کہا بخاری کروا دس سر تو اے عباد اللہ اے عباد اللہ نماز لوگوں کا سب سے بہترین عمل ہے لوگ جب اچھائی کریں اچھائی میں ان کا ساتھ دو لوگ جب برائی کرتے ہیں تو برائی میں ان کا ساتھ نہ دو سبحان الله يا زائد الآثمان رضي الله لكي أخلا یہ ان کی وسادہ اساتذ ذرفی اور یہ ان کی خشادہ دلی تھی رضی اللہ عنہ ہوا فی یہ خوارش اور یہ آزمی اور یہ اشیا عثمان رضی اللہ علیہ پہ ایک ٹوٹ پڑے اور اس حالت میں انہیں شہید کر دیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مجبور تھے اور اللہ کا کرنا یہ ہوا عثمان اللہ قرآن مجید کی جو کیافا کھلا ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مظلوم خون قرآن کی جس آیت کے جس لفظ پہ گرا وہ پہلے پارے کی آیت کا ایک لفظ تھا ملا اللہ کا اللہ اللہ تمہارے لیے ان کی جانب سے کافی ہوگا اللہ تمہارے لیے ان کی جانب سے کافی ہوگا خلیفے مظلوم کا خون خون کے چینٹے اس آئے کے اس ٹکڑے پہ جا گرے اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ مصحف آج بھی یہ مصحف ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور سچے کا اللہ پہ خلیفہ مظلوم کے خون کے چینٹے آج بھی اسی طرح سے جاتی ہیں بھائیو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت حقیقت بڑی سازشوں کا نتیجہ تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اجمی اجمیوں کے اور منافقوں کی بہت بڑی سازش تھی اس طرح اس خلیفے کے سنہرے دور کا خاتمہ ہوا جو خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ذنورائن تھے بڑے رحمدل سے بڑے مبتسی سے رضی اللہ عن کا قبرستان جب بھی جاتے قبرستان جب بھی جاتے خلیفے وقت سے قبرستان جاتے تو زار و دار رونے لگتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوچھنے والے نے پوچھا اے عثمان آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں بغیر جب بھی کسی قبر کے پاس آتے ہیں آپ اس قبر ہوا کرتے ہیں کہ آپ کی تاڑی جو ہے دیکھ جاتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے اور قبر املوم ناز کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اور آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے جو انسان یہاں کامیاب ہو گیا بات کے سارے مراحل کامیاب اور جو انسان یہاں ناکام ہو جائے بات کے سارے مراحل ناکام اور طلب بات ہے ہو کر آدھی دنیا پر حکومت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر ایسا اللہ کا تتوہ ایسا کہ ساروں خطار روئے اور اس قدر روئے کہ داری ان کی سر ہو جائے بڑے مرتبے سنت تھے اس مرتبے وضو کیا ایک مرتبے اپنے ساتھیوں کے سامنے وضو کیا اور کر کے ہنسنے لگے ساتھیوں نے پوچھا اما یوز یہ پوکا یا کہا امیر المومی خلیف رسول کون سی بات آپ کو ہنسا رہا ہے کیوں ہنس رہا ہے آپ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے ہنس رہا کہ میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ جس جگہ میں نے وضو کیا ہے اسی جگہ آپ نے ویسا ہی وضو کیا جیسا کہ میں کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہنس پڑے تھے جیسے میں ہنس رہا ہوں میں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے کیوں ہنس رہے ہیں آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان جو آپ بندے مومن جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے اس کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں چہرہ دھوتا ہے چہرے سے کیے ہوئے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں پیر دھوتا ہے پیر سے کیے ہوئے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اگر وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ پکس دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے سن اسی مقام پہ وضو کر کے آپ ہنسے تھے میں بھی اسی مقام پہ ہنس کر اسی مقام پہ وضو کر کے ہنس رہا ہوں اور جو حدیث آپ نے مجھے سنائی تھی وہی حدیث میں لوگوں تم کو سنا رہا ہوں یہ خلیفہ وقت تھے حدیث رسول کی نشو اشات اور حدیث رسول کی تبلیغ انہوں نے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی اس کام کو نہیں چھوڑا تھا بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو اور حضرات اکرام اللہ یعنی کی سیرتوں کو پڑھے اور ان کی زندگی کے ایک ایک عمل کو نقش قدم سمجھ کر ان کی روش پر چلنے کی کوشش کریں کرے سلسلے میں قیامت تک کے لیے جن کے حق میں یاد پڑی جائے گی رضی اللہ رضوان رب العالمی سے کے کہنے والے کو سننے والوں کو ہمیں اور آپ کو یہ توفیق فدا فرمائے کہ ہم حضرات صاحب کرام رضوان اللہ یعنی کو اور بنا کر زندگی میں ہر قدم سے ان کی پر چلنے کی کوشش کریں آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا